مورتن مولا <سلام> علی مشکل کوشا شیر مرد مولا علی مشکل کوشا یا علی مرتن سامان خوشال خود مالا علی مشکل خوشا صاف بے لطف ہوتا مالا علی مشکل خوشا صاف بے علی مشکل مشکل خوشا یا علی مرتزہ مولا علی مشکل خوشا آپ ہیں شیر خود مولا علی مشکل خوشا یا علی مرتزہ آپ شیرے <تصور> خدا مولا علی مشکل کو شا کا میں شہیر گو درباز اس کا گھیلی علم کا میں شہر ہوں درباز اس کا ہے علی کونے مو صفا کھیل کونے مو مولا مشکل خشا یا ابیئل مرتن زمالا علی مشکل خوشا آپ شیر مرد مالا علی مشکل خوشا یا مشکل کوشا آپ مولا علی مشکل کوشا جس کسی کا میں گھمولا کے مولا, مولا, مولا ہے علی جس کسی کا میں گھمولا اسی کے مولا گئے علی علی مشکل خوشا یا الیل مرتن سامانا علی مشکل خوشا آپ شیر مالا علی مشکل کوشا یا الیل مرد زمالا علی مشکل خوشا آپ مالا باد خلف آئے سلاسا سب صحابہ سے بڑا بعد خل پائے سلاسا سب صحابہ سے بڑا کو مشکل کوشا یا علی مرتن مولا علی مشکل خوشا شیر مولا علی مشکل کوشا یا علی مرتن مولا مشکل کو شاعری شیر خود مولا علی مشکل کوشا کلا آئے خیبر کا دروازہ اکھاڑا آپ نے کلا آئے خیبل کا دروازہ اکھاڑا آپ نے مر ہبا صدی مر خشا مرد زمالا علی مشکل کشا آپ شیر خود مالا علی مشکل کشا یا مرد مولا علی مشکل کشا شیر خدا مولا علی مشکل کو شا شرو شفیر کے والد ہو تم فاطمہ شروع شفیر کے والد ہو تم فاطمہ مشکل کوشا یا علی المرتضٰی مولا علی مشکل کوشا آ کو شیری خدام مولا علی مشکل کوشا یا علی المرتضٰی مشکل کوشا آپ بھی شیرے مولا علی مشکل کوشا ہے کلار لے کے آؤت گئے ذوالفقار ہے کلار لے کے آؤت گئے ذوالفقار سارے دشمن پڑھے چلا مشکل خوشا علی مرد زمالا علی مشکل خوشا آپ شیرے خود مالا علی مشکل خوشا علی مرد مشکل کو شاپ شیرے پودا مولا علی مشکل کوشا مغ فرت کروائیے جنت لے کے جائیے مغفرت فرت کروائیے جنت لے کے جائیے ع مشکل خوشا یا علی ملتا سامانا علی مشکل کشا آ شیر خود مولا علی مشکل کشا یا علی ملتا زمانہ علی مشکل کشا آپ تجھے شیر خود مولا مشکل کو شا شرو شفیر کے بابا مجھے دیدار ہو شابرو شفیر کے بابا مجھے دیدار ہو خواب میں اب آپ جا خواب میں اب آپ کا مولا مشکل خوشا یا علی ملتا سمالا علی مشکل خوشا آپ تجھے شیر مالا علی مشکل کوشا یا علی ملتن سمالا علی مشکل کوشا آپ تجھے شیر کوش کیجیے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ کیجیے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ خیر خوشا یا علی مرتن ساما علی مشکل خوشا آپ انہیں شیرے پودا مولا علی مشکل کشا یا علی مرتن زمولا علی مشکل خوشا آپ انہیں شیرے پودا مولا علی مشکل کشا.